اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة والصلاة والسلام ولا ش savaووا والمرسلين وعلى آله وصحابه علماء ألباء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم حز قرونی از قرکم وش قرونی محترم حضرات اللہ رب العالمین کے بہترین عبادات میں سے ہم سارے انسان جو دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں وماں خلق الجن والن سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادات میں سے ایک بہت بہترین عبادت یہ ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں خوشی گمی پریشانی تنگی جو جس حالت میں ہو ہم اللہ رب العالمین سے اچھی امید اچھا گمان، اچھی توقع رکھیں اللہ رب العالمین کے متعلق کبھی بدگمانی ہم نہ کریں ان نہ حسن زن حسن عبادت اے لوگوں عبادت نہیں بلکہ بہترین او میں ایک عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حسن دن رکھے اور نبی علیہ سلاۃ وسلام کا فرمان حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اے لوگ انعن نے ابھی بھی ہمارا بندہ ہم سے جو امید رکھتا ہے اور ہمارے متعلق جو گمان رکھتا ہے اسی حساب سے ہم اس کے ساتھ پیش آتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں ہم اچھا گمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھرائی کے معاملہ کرتا ہے اور اگر ہم اللہ رب العالمین کے متعلق بدگمانی کرتے ہیں تو واقعی بدگمانی ہی کا معاملہ جیسے آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں وہی معاملہ برا کرتا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں ساری زندگی مومن کے حسن زن پر گزرنی چاہیے اور انسان جب اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی مشکلات اس کی پریشانیاں سب کے سب دور کرتا ہے کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں سب سے پہلی مثال اللہ اکبر پوری دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہے پورا عرب آپ کا دشمن ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا رات کی تاریخی میں غار ہیرا کے اندر سورج صوبہ کے اندر اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رات کی تاریخی میں غار دار شور دار شور کے اندر نبی علیہ الحسل ایک کھڈا نگر آیا اور اسی کے اندر جا کے نبی علیہ سلاتا شام بیٹھ گئے غار کے اندر بیٹھ گئی کفار مکہ اسلحہ سے لیس سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے اس گار کے اوپر آ گئے جس گار کے اندر آپ اندر بیٹھے نہیں تھے صدیق سکر بہت زیادہ پریشان ہو گئے یا رسول اللہ ہم تو بہت مشکل میں پھنس گئے لب سارا تم اگر ان کافروں اور دشمنوں میں سے کوئی ایک انسان اپنے انگوٹھے کو دیکھے گا تو اگوٹھے سے پہلے اس کی نگاہ ہمارے اور آپ پر پڑ جائے گی ہم اندر ہیں نہ چھپنے کی جگہ نہ بھاگنے کی اور دشمن اسلحے کے ساتھ ہمارے سر پر کھڑے ہیں اللہ رسول نے ایک ہی بات کہی دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا اب مان رکھو آرمائیاں یا ادماد ابا بکر یا فماد یا ابا فما بکرا اللہ صال سما اب وہ بکرے سوری تم صحیح کہہ رہے ہو دشمن ہمارے سر پر کھڑے ہیں بھاگنے کا کوئی چانس نہیں چھپنے کا کوئی راستہ نہیں بظاہر کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہے لیکن ہمارا درد قدم اس لیے اب ابھر تمہارا ان دونوں ساتھیوں کے متعلق کیا حکمان ہے کیا خیال ہے کہ جس کا تیسرا ساتھی خود اللہ آب اللہ شریف میرے بھائی صدیق نبی عہد سراط اسنان نے اچھا گمان اللہ حضرت تھا مصیبت سے بچنے دشمنوں سے بچنے کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے بالکل دشمن کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ نے فرمایا ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمار رکھتے ہیں ہم اللہ کے حکم سے نکلے ہیں اللہ ہماری حفاظت کرے گا پوری دنیا ایک طرف ہے لیکن ہمارے تمہارے ساتھ ہمارا اللہ رب العاد ہے دوست جانتے ہیں کہ سب کو اللہ نے اندھا بنایا واپس آ ہے اور نبی علیہ السلام پھیلئے تو حفرت کے ساتھ مدی نے طیبہ پہنچ گئے نمبر دو دوستوں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بڑی و آسان سے بات حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ کو نہیں اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ابراہیم اپنی بی بی اور اپنی بیٹے اسماعیل دونوں کو لو اور مکے میں جا کر کے آباد کر دو یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ وہاں کوئی راستہ تک ہے کوئی انسان کوئی چرند پرند کوئی شدہ حجر کوئی چیز سائے کے لیے کوئی درخت نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنی بیوی بی حاجرہ چھیر خوار دے کے اسماعیل کو لیا اور لے جا کر کے وہاں آباد کر دیا آباد کر دیئے ابراہیم علیہ اللہ سب بتائے نہیں جب واپس آنے لگے حضرت ہاجرہ نے پہلے تو سمجھا کہ شاید اس وغیرہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں کہیں لیکن بعد میں پتا چلا ابراہیم تو چلے ہی جا رہے ہیں دائیں بائیں پیچھے پڑ کر کے دیکھتے نہیں تو شکوں بڑی تیزی کے ساتھ دوڑی اور جا کر کے پوچھا یا سیدی دی من کرت میرے شوہر مجھے اور میرے چھوٹے سے بیٹے کو یہاں ایک در ایسی جگہ جہاں نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی پیداوار ہے نہ شجر اور حجر ہے کوئی چیز یہاں ہے نہیں سوائے اس پہاڑ کے یہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کا کوئی انتظام والا انسان ولا جن اور کوئی انسان بھی آباد بھی آج مجھے میرے بیٹے کے ساتھ یہاں چھوڑ کے کیسے جا رہے ہیں ابراہیم میرے ساتھ کوئی جواب نہیں دیتے نہیں دیتے کئی بار پوچھا آخر میں آ کر کے حضرت ہاجرہ سامنے آ گئی اور حضرت ابراہیم کا راستہ روتے کھڑی ہو گئی انعامت تنایا سر گنا میرے شوہر ابراہیم پہلے بتاؤ کہ مجھے اور میرے بیٹے کو آپ کس کے حوالے یہاں چھو کر کے جا رہی جہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے ابراہیم خلی اللہ خلی اللہ نے کہا اجارف دینا میں تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تم کو اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں بس اتنا سننا تھا ابراہیم خلی اللہ کا حصہ دن ہے کہ میرے بیٹے کو ہم نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی بی کو یہاں بسائے ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کبھی ہمارے بیٹے ہمارے بیوی بی کو ضائع نہیں کرے گا یہ حسن زر ہونا چاہیے اور آج یہی حسن زر مسلمانوں سے ختم ہو چکا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حسنظر رکھنے والا بنائے حضرت ابراہیم علیہ اللہ اتنا کہے حضرت ہاجرہ جو پریشان تھی روپ پر رہی تھی چھوڑ دیا سے جائیے ادن لئی لو لئیے اگر آپ ہمیں اور ہمارے بیٹے کو ہمارے کے ہمارے کر کے جا رہے ہیں تو اللہ کی قسم ہمارا رقص ہمیں اور ہمارے بیٹے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا آخر کار آج پوری اتنی بڑی آبادی مکے کی اور پورا عرب پورا ارب کی نسل یہ حس زن کا نتیجہ تھا اس لیے دوستو ہم تمام ساتھیوں کو چاہیے خوشی میں ہو یا غمی میں پریشانی میں ہو یا خوشحالی میں ہر وقت اللہ رب اچھا اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اس یہ معاملہ, معاملہ کر رہا ہے خوشی کا ہو یا کمی کا پریشانی کا یہ اچھا گمان رکھیں اس لیے کوئی نہ کوئی خیر ہمارے لیے ضرور ہے اللہ رب اللہ ضرور ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا ہماری مشکلات دور کرے گا یہ ہمارا اچھا گمان ہونا چاہیے اور یہ سب سے بہترین عبادت ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ساتھ اپنے ساتھ اور پورے امت مسلمہ کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو خوش ندم رکھنے والا بنائے اکرکا سبکے الحمد اللہ محترم ساتھیوں اور ہمارے بھائی یہ اللہ تعالیٰ سے حسنظر رکھنا جو میں نے کہا بہترین عبادت ہے اور اللہ رب العالمین کے دن رکھنا ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے نیاد کا جو ذریعہ اللہ نے بنایا ہوا ہے یہ حسن دن ایک دن نہیں ہونا چاہیے ایک مہینہ نہیں بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہوش آواز دیا اور مرت دم تک ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بھی حسنظر رکھنا چاہیے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت اللہ رسول رسولمانا فرمانا تنہم اللہ ون دن بربی اے لوگ ہمیشہ زندگی بھر یہاں تک کہ موت جب آنے لگے موت کا وقت جب آئے تو اس موت کے وقت تک اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ایک شخص بیمار ہو گیا نبی اس کی عادت کے لیے گئے اور مسلمان صحابی بڑے پریشان تھے میاں تم کیا سوچ رہے ہو کہتے میں بڑا جیب مسلم پھنسا ہوں کیا ہوا میں اللہ تعالیٰ کے قہر کو اللہ کی عذاب کو اللہ کی پکڑ کو دیکھتا ہوں تو گر جاتا ہوں بڑا مشکل ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مہربانیوں پر اور اس کے حجر و کرم پر نگاہ ڈالتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے کچھ بھی میں نے کیا ہے لیکن رب ہمارا و ہے یقینا ہمیں معاف کر دے گا اللہ سلیف فرمایا اچھا سن لو اور ایسے الگ کرنے والوں کام بھول کے سن لو جس موقع پر بندہ ہے تو جس چیز کا گمان اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہے اللہ اس کو وہی دیتا ہے اور جس سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش نصر رکھنے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ بارش برسائے ہماری مشکلات کو دور کرے عالمین ایلحال دنیا میں جہاں وہ مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ان کو ہر بلا مناسب سے محدود رکھے جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے شیخ خلیفہ رئیس اور ان کے اصحاب و امان جو ہیں اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرما ان سے وہ امان لے وہ کام لے جس میں آپ کی ردا ہو اور ایسے کام سے کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی اور آپ کا غدب ہو خاص طور سے جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حسم اللہ تعالیٰ ان کو صحت و راست نصیب فرمائے ہر بلا ہر آپس سے محفوظ رکھے اللہ العالمین نے رات ہی کام لے جس میں قوم کا ملت تھا دین کا اسلام کا ہے کہ بھلائی ہے ہر ایسے کام سن کے ہاتھ جس میں کا آف غضب آفتی نعراضگی ہے لہر عالم دنیا میں جہاں مسلمان ملک ہیں ہر مسلمان کو امرو مارکہ دہوارہ بنائے اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ رب العالمین ان کے جمالوں میں دین اسلام اور عزت فکر احبادت فرما اللہم فر للمؤمنین والمؤمینات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمقم اللہ ان اللہ یدمر بالعدل والحسان وعیقائد القربہ وعی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل لائکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے